شرمور پچھلا ہمارا درس توحید سے متعلق تھا اور اس میں ایمان اور عمل صالح ایمان اور نیک اعمال کی اہمیت اور ان میں ایمان کی اہمیت اعمال کے مقابلے میں یا عقیدے کی اہمیت نیکیوں کے مقابلے میں ہم نے دیکھی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح سے ایمان اہم ہے عقیدہ اہم ہے اسی طرح سے نیک اعمال کا اہتمام کرنا بھی ایک اہم چیز ہے لیکن اللہ کے دین میں چیزوں کی اہمیت کسی چیز کی زیادہ ہے اور کسی دوسری چیز کی اس سے زیادہ ہے یعنی دین کے جتنے اعمال ہیں آپ جواب دیجئے کیا اس میں تفریق اہم اور غیر اہم کی ہے یا اہم اور زیادہ اہم کی ہے جیسے نماز ہے اور مسوا کرنا ہے تو نماز اہم ہے اور مسوا غیر اہم ہے ایسا ہے تو کبھی بھی یاد رکھیے دین کے جتنے امال ہیں ان میں تفریق ہے کوئی آدمی کہہ سکتا آپ لوگ تو نیک اعمال کو غیر اہم بنا دیے یعنی ایمان اہم ہے تو امال کیا غیر اہم ہے نہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ایمان اہم ہے اور امال غیر اہم ہے بلکہ ہم کہتے ہیں امال بہت اہم ہیں نیکی کرنا اہم ہے لیکن اس سے زیادہ اہم عقیدے کو صحیح کرنا ہے بولنے کا طریقہ اگر آدمی کا بدل جائے بات غلط ہو جاتی ہے اس لیے ہم یوں کہتے ہیں کہ نیکیاں کرنا اعمال کرنا عبادت کرنا وغیرہ سب اہم ہیں بہت ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری کیا ہے ایک آدمی کا اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا ہے اسی पिछले پچھلے درس میں ہم نے دو مثالیں دیکھی تھیں کہ اگر آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہو تو اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی दो ان دو مثالوں میں سے ایک مثال थी سی تھی آخرت کی اور دوسری مثال تقدیر کی تقدیر کی جو روایت ہے اور اس روایت سے کیا بات سامنے آتی ہے کون بتائے گا پچھلے درس میں ہم نے ایک روایت دیکھی تھی وہ روایت یہاں آ کے کون بتا اور اس سے کیا بات ہم نے سیکھی تھی کون بتائے گا ایک دم فاسٹ بننے کا اپنے یہاں کیوں آ رہے گھر پہ نہیں پڑے تھے یہاں پڑھ رہے نوٹس جو ہمارے ہیں اس کو گھر پہ جانے کے بعد میں آپ کو یاد رکھنا ہے کیا حدیث ہے کون سی دلیل ہے کس کی کون آیت ہے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کو یاد رہے گا آپ بتا سکتے کون بتایا گا اس کو کہ جو تقدیر کی روایت تھی وہ کیا روایت تھی اس सामने کیا بات سامنے آتی ہے ایمان کے اندر تجزیے پہ تقریباً ایمان لانا بہت ضروری ہے اس سے بہادر سے الگ اس بتایا گیا کلکر کے اوپر آدمی کا ایمان ہو اور اس میں جو چھ آرکار بتایا گیا آپ کو آمن جو بدلا وہ مالائی رہتی وہ پتوب بھی وہ رسول بھی اس کے بارے میں کوئی بتایا گیا اللہ کے رسول خیال سے ہمارا ایمان اللہ پہ ہو فرشتوں کے اوپر کون سے صاحب تھے جن سے لوگوں نے سوال پوچھا تھا کیا نام ان کا عبداللہ ابن عباس کون ہے عبداللہ ابن عمر اور وہ تابئی کون ہے جو کہتے ہیں ہم نے پوچھا ہاں؟ ہی ابن عمر کیا ہے عبداللہ ابن عمر سے کس نے پوچھا ابو عبدالرحمان نے پوچھا نا کون سی دنیا میں آپ لوگ معلوم نہیں اللہ رحم کر ابھی تھوڑا ایک کلاز کورس کا یہ بھی بتانا پڑے گا سزا بھی ملے گی بولے تھوڑا تھوڑا چھوڑ رہے یار بتا رہے نہیں سارا کیا کیا کرنے والے یا ابن یاقوب صحیح ہے یا امر کے ساتھ ہے ونا یا امر یا ابن ماں یہ تاب ہیں انہوں نے کیا کہا عبداللہ اللہ عمر سے کیا کہا دیکھیں ایک بات یاد رکھی پہلے میں ابھی بتا رہا ہوں آگے کے درست سے پہلے یہاں آپ سننے کے لیے نہیں آ رہے یہاں آپ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں سننے کے لیے آپ اتوار کو آتے ہیں بہت سارے لوگ اس میں بھی سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو یہ جو درس ہے یہاں ہم کو سیکھنا ہے یاد رکھنا ہے سمجھنا ہے بولنے سیکھنا ہے بولنا آنا چاہیے ہم کو تو اس میں دھیان دیجئے نمبر ایک نمبر دو یاد کیجئے جو باتیں بولی جا رہی ہیں نمبر تین گھر پہ پڑھ کے آئیے تو یہ بہت ضروری ہے ورنہ دیکھیے اتنا مطلب محنت کر رہے ہیں تو وہ اس کا آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہوگا تو کیا کریں گے کوئی آدمی محنت کر رہا ہے اس کو نہیں یاد رہتا ہے تو وہ ایک اور بات ہے اس کو اس کا ثواب ملے گا کسی کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کوشش کر رہا ہے اس کو سواب ملے گا وہ پوچھ بھی سکتا ہے لیکن کوشش نہیں کر رہا ہے بہت بری بات ہے समझने की भी कोशिश नहीं कर रहा है याद करने की कोशिश नहीं कर रहा है बत बोलने की कोशिश नहीं कर रहा है तो अच्छा नहीं क्योंकि हमको आज आप देखिए कितने लोग हैं जो शिरक पर मर रहे हैं मर रहे कि नहीं मर रहे हैं कितने लोग है आज जो शिरक में पड़े हुए हैं कितने लोग है जिनको वाकई दिन मालूम नहीं कौन बताएंगे उनको जाके अगर हम सीखेंगे नहीं तो बताएंगे कैसा तो इसके लिए यहाँ हम सीख रहे हैं घर पे बैठ के पढ़ना बहुत मुश्किल काम है यहां इतना एक एक चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं جیے اور گھر پہ جا کے اس کو ریوائز کیجیے ریوائز نہیں کریں گے یہ سمجھیں گے کہ یہی ہو جائے گا نہیں ہوتا تھوڑا سا ریوائز کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو تو کیا کہا ابن عمر نے عبد اللہ ابن عمر سے کون بتائے گا کھڑے ہوگی کہ اللہ قدر وہ ان المرا عنوف تقدیر وغیرہ کچھ نہیں ہے جسے ہم بولتے تقدیر وقدیر کوئی چیز نہیں ہے اور وہ ان المرا عنوفن چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں انفن کے معنیٰ علماء نے کہا کہ اللہ کو معلوم نہیں ہوتا پہلے سے بلکہ چیزیں ہو جاتی ہیں پھر اللہ کو معلوم پڑتا ہے تو سابق علم سابق قدر نہیں ہے اللہ کی تو, اس طرح تو عبداللہ ابن عمر نے کیا جواب دیا ان کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے کیا جواب دیا اور اس سے کیا بات سامنے آتی ہے کیا ہم نے سیکھا پچھلے درس میں جلدی ٹوٹا پھوٹا دوسرا کوئی تو بھی जुमला क्या था वो कौन बताएगा ये ये बात सही है जुमला कौन बताएगा कैसा उन्होंने बताया अब्दुल्लाह इबने उमर मैं उनसे बढ़िया बे पहला हिस्सा हुआ और उनका अगर वो, वो के पहाड़ बराबर सोना भी खर्च करें तो भी वो अल्लाह की तरफ नहीं होगा جب تو ملے دیکھیے ہم کو بات کو یاد رکھنے آنا چاہیے کہ کیا انہوں نے کہا جب تو ان سے ملے تو ان سے کہنا کہ میں ان سے بری ہوں وہ مجھ سے بری ہیں نمبر ایک پھر کہا اسات کی قسم جس کے ہاتھ میں جس کی قسم عبداللہ ابن عمر کھاتا ہے کہ اگر یہ لوگ کون لوگ تم لوگ نہیں وہ لوگ جو ایسا نہیں مانتے تقدیر کو نہیں مانتے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کوئی بھی شخص ایسا آدمی جو تقدیر کو نہیں مانتا ہے اگر اہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو اللہ قبول نہیں کرے گا ایسا کہا نا انہوں نے ایسا نہیں کہا نہیں کرے گا جب تک کہ وہ یعنی اگر تقدیر پر ایمان نہیں لاتا ہے تو چاہے بہت پہاڑ جتنا ہو اور سونا ہو خرچ کرے صدقے میں ثواب کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کرے گا نہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی نیکی اور ہائی کوالٹی کی عمدہ سے عمدہ نیکی اگر آدمی کر لے عمل کر لے تو اگر آدمی کے عقیدے میں خرابی ہے تو وہ عمل آدمی کا قبول ہوتا ہے نہیں چاہے ایمان کا چھٹا رکن کیوں نہ ہو تو پہلا دوسرا تیسرا تو بہت بڑی بات ہے سمجھ میں آئی بات تو ایسا ہم کو مطلب ایک تو روایت بیان کرنا پھر اس میں سے کیا بات سامنے آتی اور فائنلی کیا ثابت ہوتا ہے ایسا بولا جاتا ہے کہ ایک روایت بیان کرنا پھر اس میں کہاں کہاں کچھ سمجھنے میں مشکل ہو رہی جملے جملے کے ساتھ میں بولتے جانا پھر اس کے بعد فائنل کنکلوژ دینا یہ ایسا ہم کو بولنے آنا چاہیے تو ہو تو ایسا ایسا ایسا بولیں گے چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. آج ہم دیکھیں گے کہ توحید کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں یہ بتائیے فضیلت میں اور اہمیت میں کچھ فرق ہے آپ کو یہاں ایسا کیوں لکھا ہے انہوں نے جس نے بھی لکھا ہے توحید کی فضیلت اور اہمیت کیا صرف اہمیت بولنا یا صرف فضیلت بولنا کافی نہیں ہے دونوں میں تھوڑا بہت فرق ہے کیا ایک تو کیا فرق ہے کون بتائیں پروفٹ اینڈ لاسٹ امپورٹینس پروفٹ یا بینیفٹ یا ایکسلنس یا ورچیو یا جو بھی لفظ ہے اس کے لیے تو اس کے لیے اور امپورٹینس اس میں کیا فرق ہوتا ہے امپورٹینس اور بینیفٹ یا ایکسیلنس یہ کیا بولتے ہیں اس کو سگنیفکینس اس میں کیا فرق ہوگا اردو میں پبلک فضیلت میں اور اہمیت میں کیا فرق ہے فضیلت کے ساتھ اہمیت کے ساتھ نہیں ہے معلوم ہے لیکن بولنے نہیں آتا آپ نے ہاں کرنا ہی کرنا ہے اورزیلت کسی چیز میں کیا خوبی ہے کسی چیز میں کیا خوبی ہے اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے فضیلت سے ہوتا ہے کہ یہ بہت بھاری ہے تو اس کی خوبی کو بتانا کیا ہوتا ہے اس کی فضیلت کو بتانا ہوتا ہے لیکن اہمیت کس چیز سے تعلق رکھتا ہے یہ نہیں رہا تو کیا ہوگا سمجھ میں آ رہا ہے یعنی فضیلت میں اس کی بھلائی ہوتی ہے تو اس کی اس کے اندر کیا اچھائی ہے اس کا ہونے سے کیا فائدہ ہے تو یہ کس سے تعلق رکھتا ہے فضیلت سے اور اہمیت بہت امپورٹنٹ چھوڑ نہیں سکتے ہیں اس کو کیونکہ اس کی اہمیت ہے اس کے نہیں ہونے سے کچھ نقصان ہو سکتا ہے تو ہم کو توحید کے بارے میں دونوں چیزیں دیکھنا ہے کہ توحید کے ہونے سے کیا فائدہ ہے اور توحید کے نہیں ہونے سے کیا نقصان ہے دین میں اس کی کیا اہمیت ہے توحید کا ہونا کیوں ضروری ہے دیکھیں مثال کے طور پر تاجد پڑھنے کی فضیلت ہے کہ نہیں ہے لیکن اگر تاجد نہیں پڑھا تو جہنم میں جائے گا نہیں جائے گا مسواک فضیلت ہے لیکن کیا مسواک نہیں کرتا ہے آدمی تو کیا جہنم میں جائے گا تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے کرنے میں ثواب ہوتا ہے لیکن ان کے نہ کرنے میں کوئی عذاب یا کوئی پکڑ یا کوئی نقصان ایسا نہیں ہوتا ہے تو توحید کے بارے میں دونوں آسپیکٹ ہم کو دیکھنا ہے دونوں پہلو پہ ہم کو غور کرنا ہے ایک تو یہ کہ توحید میں کیا خوبیاں ہیں اس سے کیا فائدے ہیں دوسرے کی توحید ایسی چیز نہیں کہ نہیں کی تو بھی چلتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے بہت اہم ہے دین میں اس کا مقام ہے اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے تو یہ دونوں پہلو ہم کو دیکھنا ہے پوزیٹو اور نیگیٹو دونوں سینس میں ہو تو کیا فائدہ نہیں ہو تو کیا نقصان تو آپ کو جب آپ توحید سمجھاؤ گے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا بتانا ہے آپ نے بتانا ہے توحید ہوگی تو دیکھ بہت اچھا ہے اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے توحید نہیں ہوگی تو دیکھ بہت ڈینجر ہے تو یہ دو آپ باتیں ذہن میں رکھ کے توحید کو سمجھاؤ گے چلیے دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے توحید کی کیا اہمیت ہے کیا فضیلت ہے نمبر ایک ایمان کو شرک کی گندگی سے پاک کرنا واجب ہے آیت کیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ وحم مشرق ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں پھر بھی وہ کیا ہیں مشرک ہیں تو دو باتیں یہاں جمع ہو رہی ہیں وما یو مینو اختر احمد بلاہ الہ ووم وما اب اس کو سمجھیے عربی زبان کے اعتبار سے وا و کے معنی اب یہ عربی کا تھوڑا سا اس میں دیکھیں اپن کیا کیا ہے وا کے معنی اور ما ماں کے معنی نہیں یہ نافیہ اس کو کہتے ہیں ماں عربی زبان میں استفام کے لیے بھی آتا ہے اور یعنی نفی کے لیے بھی آتا ہے اور مزدریہ بھی ہوتا ہے وما یوک مینو یوک ایمان لاتے ہیں یا لاتا ہے ایمان لاتے ہیں اکثر ہوم اکثر میجورٹی اکثر کا معلوم ہے کثیر زیادہ اکثر یا زیادہ میجورٹی ہم ان میں سے اکثر اکثر ان میں سے ہم یعنی وہ سب ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے ہیں کس پر اللہ پر ایمان کے لفظ کے ساتھ ہمیشہ کیا ہوتا ہے با آتا ہے آمن تو کیا بولتے ہیں اب بلّ آمن تو بلّہ تو اللہ کے ساتھ با پر تو مینو اختر ہوں بلّہ اللہ مگر حال یہ ہے لیکن اللہ کے معنی سوائے لیکن اس طرح سب معنی میں آتا ہے استنا کے لیے آتا ہے وہ واپس واؤ آ گیا یعنی اور اور ہم وہ سب ہم کے معنی کیا ہے وہ سب مشرکون میں نے بتایا تھا اون اور این اس طرح سے آتا ہے مسلمون مسلمین مشرکون مشرکین مشرک کی جمع کیا ہے مشرکون تو مشرک سے بنا ہے مشرک الاح مشرق مگر حال یہ ہے کہ وہ مشرق ہیں اور نہیں لاتے ان میں سے ایمان اکثر اللہ پر مگر یہ کہ وہ ہیں مشرق یعنی یہ بات معلوم ہوئی کہ ان میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرق کے مشرق ہی ہیں یہ مطلب اس کا اب اس میں ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا اللہ پر ایمان لانے کے بعد بھی ایک آدمی مشرق ہو سکتا ہے آیت کیا بتا رہی ہے تو ایک فیکٹ ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ پر سوال نمبر ایک کیا اللہ پر ایمان لانے والا مشرق ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ہے یا نہیں ہو سکتا ہے تو اس آیت میں کون سی آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو چھ یہ بہت اہم آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے یہ بات بتائی ہے کہ ایک آدمی اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی تو مشرق مسلم ہوتا ہے یعنی جو واقعی مشرق ہو جائے شرک میں شرک اکبر میں مبتلا ہو جائے بڑا شرک جیسے ریاکاری ہے دکھاوا یہ کیا ہے چھوٹا شرک ہے برا وہ لیکن کیا ہے چھوٹا ہے جیسے ٹرک کے مقابلے میں آدمی کار کو کیا بولے گا چھوٹی گاڑی ہے لیکن سائیکل کے مقابلے میں کیا ہے وہ بڑی تو کمپیریٹلی چھوٹا ہے کوئی آدمی شیر کے اصغر کا مطلب چھوٹا ہے ایسا نہیں پکڑنا ہے اس کو اس کو آپ پہاڑ سے اگر ہمالیہ سے اپنے علاقے کا پہاڑ آپ ملا کے دیکھو گے تو وہ کیا ہے چھوٹا ہے لیکن چھوٹا ہے کیا وہ, وہ بڑا ہے گھر سے بڑا ہے وہ بلڈنگ سے بڑا ہے وہ. تو شر کے اکبر اور شر کے اصغر اس کو ہم بعد میں تفصیل سے دیکھیں گے اصغر کے مانا چھوٹا اکبر کے مانا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اور شر کے اصغر ازغر یعنی چھوٹا تو اکثر یہاں پر وہ ایمان لاتے ہیں یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اللہ کو نہیں ماننے والوں کے بارے میں تو یہ کس کے بارے میں مسلمان جو زمانے میں جوایت نازل ہوئی یہ نازل ہوئی کون سے زمانے میں انیس سو کب آئی چودہ سو کس کے دور میں آئی السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ صلہ تو آپ جن لوگوں میں رہتے تھے وہ کون سے لوگ تھے چین کے یا جاپان کے عرب کے آپ کہاں دعوت دی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تو مکہ کے لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے مکہ کے لوگ اللہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے ماندے لیکن, ماندے جسے ماندے جسے ماندے لیکن کیا تھے عجیب بات ہے یعنی ایک آدمی اللہ کو ماننے والا بھی کیا ہو سکتا ہے معلوم ہوا اور یہاں پر اللہ پر کیا کر رہا ہے وہ ایمان لا رہا ہے تو ایمان لا کے بھی کیوں ایسا دیکھیے کوئی آدمی بالکل صحیح ہے کہ اللہ کو مان لینا کافی ہے نہیں بلکہ اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے ان کو نہیں ماننا بھی ضروری ہے ایک آدمی کہتا ہے صحیح ہے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے اور علیہ السلام کی بھی کرنا چاہیے تو کیا یہ مسلمان ہوگا کیوں یہ اللہ کو مان رہا ہے کیا عیسائی اللہ کو نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں تو اللہ کو ماننے کے بعد ہی تو شرک ہوتا ہے عام طور سے شیر کے معنی کیا ہے شرک مانا کیا ابھی دیکھیں کتنی ڈکشنری میں کیا کیا نکلتا ابھی شیر کے معنی کیا ہے شریک کرنا یہ شیر کا ہی مطلب نیا کچھ آیا نہیں اس میں ہاں کتاب کے معنی کیا ہے تو مکتوب تو مکتوب اس سے زیادہ ڈینجر ہے یہ ایک صورت ہے اس کی لیکن کیا یہی یہی شیر ہے دیکھیے دیکھیے ایک بات یاد رکھیے تعریف جو ہوتی ہے تاریف کس کو بولتے ہیں تعریف آپ کی بہت تعریف تعریف کا مطلب کیا ہے تاریخ معرفت سے بنا ہوا ہے آرا پا پہچان اس پر سے تعریف ہے ڈیفینیشن جس کو ہم بولتے ہیں تو تاریخ میں دو چیزیں ہونا چاہیے جامع مانے جامے مانے کا کیا مطلب ہوتا ہے جامع وہ ہے جو اس چیز کی تعریف جو بیان کی جا رہی ہے جو بولا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز چھوٹنا نہیں چاہیے کوئی چیز چھوٹنا نہیں چاہیے اور کوئی چیز جو باہر کی وہ اندر نہیں آنا چاہیے سمجھ میں آئے ڈیفینیشن کس کو بولتے ہیں تعریف کس کو بولتے ہیں معلوم ہے ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کے بارے میں کہا جائے جیسے مثال کے طور پر घर है घर की तारीफ है कि नहीं है कोई आदमी कहे जिसमें फर्श हो वो घर है सही है आप फर्श है उसमें छत नहीं है ना तो ऐसे सारे मैदान जहां फर्शी बिछी हुई क्या हो जाएगा घर जिसमें दीवार है वो क्या है घर है तो कोई दीवार है ईदगाह की वो भी क्या हो गया घर तो मतलब क्या हो रहा है आ रहा नहीं पूरा उसके बाहर वाला भी अंदर आ रहा ऐसी तारीफ होना चाहिए कि जिसमें वो सारी चीजें आ जाएं, जो उसकी कैटेगरी में आती हैं और कोई बाहर की कैटेगरी के अंदर नहीं आना चाहिए समझा नहीं समझा ठीक है इतना समझा काफी है कि जाम मान तारीफ उसको कहते हैं डेफिनेशन उसको कहते हैं कि जिसमें से कोई छूटना नहीं चाहिए जैसे भाई ने अभी बताया अल्लाह की सिफात में शिरक करना शिरक है सही है اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے کہ نہیں ہے ہے لیکن کیا یہ شرک کی تعریف ہو گئی کچھ چھوٹ رہا ہے اس میں ہے کہ نہیں تو چھوٹ رہا نا اس میں کچھ اللہ کی عبادت میں بھی تو شرک ہوتا نا تو یہ ڈیفینیشن کمپلیٹ ہے نہیں اور کوئی آدمی کہے اللہ کو ماننا شرک ہے تو کیا صحیح ہے نہیں ہے کیونکہ یہ باہر کا اندر آ رہا ہے اللہ کو ماننا شرک ہے نہیں ہے تو کوئی ایسی چیز تاریخ میں نہ آئے جو اس میں نہیں آتی اور کوئی چیز چھوٹنا نہیں چاہیے اس کو کیا بولتے ہیں جامع مان تاریف ایسا ہونا چاہیے تو بہرحال شرک اللہ شرک کے معنی کیا ہے خالی شرک کا پوچھ رہا ہوں میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیونکہ شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ ہاں ملاوٹ کرنا ساجھے داری اور شرکت اور برابر ٹھہرانا یہ نام دیکھیے کیا مل رہا ہے آپ نے کو ابھی سب قریب قریب ہے نمبر ایک برابر کرنا نمبر دو ساجھے داری نمبر تین شریک کرنا نمبر چار شرکت اور شامل ظلم کرنا نمبر پچاس کتنا جس کا حق اسی کو دینا شرک ہے یہ باہر والا ہاں کسی اور کو حق دینا کیا ہے تعریف اس کی ساجیداری وہی آتا ہے شریک کرنا شرکت ایک ہی ہے ہے اور شامل شامل ضروری شامل تھوڑا فرق ہوتا ہے لیکن آ سکتا ہے پھر ظلم یعنی اس کی اس کا حکم ہے اس کے اوپر کہ کی شیر کیا ہے ظلم ہے وہ تو یہ نہیں آئے گا لیکن شرک ظلم ہے پھر کسی اور کو حق دینا تو یہ شرک اس کو نہیں کہیں گے اس کو ظلم کہیں گے کیونکہ جس کا حق ہے اس کو دینا یہ حق یعنی انصاف ہے عدل ہے اور کسی اور کو دینا ہے ظلم ہے تو یہ ایکچولی اس میں نہیں آئے گا شرک ظلم ہے اس اعتبار سے بولا جائے گا شرک کے معنی ہے کسی کو کچھ حصہ دینا اس کا حصہ اس کو دینا ہے. یا اس کا حصہ کسی چیز میں سے اس کو دینا ہے. سمجھا جیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں آو بھائی شریک ہو جاؤ کیوں بیٹھے وہاں پہ بولے میرا روزہ ہے تو یہ کیا ہوا آپ نے کیا کیا تھا اس کو بلایا کیا کرنے کے لیے آپ کے کھانے میں تو کسی چیز میں کسی کو کوئی حصہ دینا چاہے ایک لکما دو تو آپ نے شریک کیا کہ کی نہیں کیا اور آدھا کھانا کھلایا تو اور آپ کی سامنے کی بوٹیاں بھی وہ کھا گیا تو تو کتنا حصے میں شریک ہوتا ہے کتنا پرسنٹیج ہے کہ اس کو اپن پارٹنر کہیں 50-50 کتنا ایک لقما بھی اگر کھلایا تو آپ نے کھانے میں شریک کیا کہ کی نہیں وہ بول سکتا کیا میں کچھ نہیں کے کھانے میں اور ایک لقمہ کھا کے اٹھانا تو کھایا نا تو ایک لقمہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اپنی کسی چیز میں سے کسی کو حصہ دینا کیا ہے سمجھا ٹھیک ہے یہی شد کی تعریف ہے لغوی اعتبار سے اور اللہ کے بارے میں عقیدے کے اعتبار سے شد کی تعریف کیا ہے دیکھیے لکھئے اس کو یاد رکھیے شرک تین چیزوں میں ہوتا ہے نمبر ایک اللہ کی ربوبیت میں شرک نمبر دو اللہ کی عبادت میں شرک نمبر تین اللہ کے آسماں و صفات میں شرک اس کو ہم ابھی تفصیل سے نہیں دیکھیں گے اس کو ہم آگے جو ہمارا موضوع آ رہا ہے توحید کیا ہے توحید کی تعریف وغیرہ میں اس کو ڈیٹیل میں ہم کو دیکھنا ہے لیکن ابھی چونکہ یہ بات آ گئی ہے اس لیے میں اس کو سمجھا رہا ہوں یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا وَمَا بِاللَّهِ إِلَّا مُشْرِكُونَ عرب کے مکہ کے لوگ ان میں کی اکثریت اللہ پہ ایمان لاتی ہے لیکن پھر بھی وہ کیا ہے تو اللہ پہ ایمان لاتی ہے وہ اللہ کو اپنا عرب مانتے تھے کہ نہیں اللہ کو اپنا معبود مانتے تھے کہ نہیں اللہ کے لیے صفات مانتے تھے کہ نہیں اللہ اونچا ہے اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے مانتے تھے لیکن وہ اللہ کی کبھی ربوبیت میں شرک کرتے تھے اور کبھی اللہ کی عبادت میں شرک کرتے تھے اور کبھی اللہ کی عصم و صفات میں شرک کرتے تھے یعنی کسی نیک بندے ولی بزرگ جن یا فرشتے کو اللہ کی وہ صفت اس کے لیے بھی مانتے تھے جو اللہ کے لیے خاص ہے سمجھا یعنی اللہ رب ہے رب ہے میں سب آتا ہے اللہ کیا دیتا ہے کھانا دیتا ہے پانی دیتا ہے بارش ہوا وغیرہ سب کچھ کرتا ہے اس میں وہ لوگ شریک کرتے تھے کبھی اور اللہ کو رب مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن چڑھاوے بتوں کو چڑھاتے تھے یا ان سے دعا ان کو مانگتے تھے ان کو اپنا وسیلہ مان کر ان کے آگے جھکتے تھے تو یہ عبادت میں شریک کرتے تھے اور اللہ کے آسما صفات اللہ دور سے پکارو قریب جو بھی ہے آدمی کہیں سے بھی پکارو اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے اللہ ہر حال میں دیکھ رہا اجالے اندھیرے میں اللہ تعالی کو ہر چیز کا علم ہے میں کس حال میں ہوں لیکن یہ اگر کسی اور کے بارے میں اگر مانتا ہے تو اللہ کی صفات میں اس نے کیا کیا اور اگر کسی کو اللہ بولتا ہے تو اس نے اللہ کے ساتھ کیا کیا اس کے مخصوص نام میں شریک کر دیا سمجھا تو یہ تین قسمیں ہیں اس میں تین چیزوں میں شرک ہوتا ہے جس کو ہم آگے تفصیل سے دیکھیں گے تو عرب کے لوگ عام طور سے جس میں شرک کرتے تھے وہ کیا تھا اور انسانوں کی اکثریت اسی چیز میں شرک کرتی آئی ہے کہ جو کام صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بندہ کرے تو یہ کیا ہوتا ہے اللہ کی عبادت میں اسی لیے عبداللہ ابن عباس سردی اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفصیل میں یہی کہتے ہیں اگر تفسیر میں آپ تو کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا اگر آسمان کو کس نے پیدا کیا زمین کو کس نے پیدا کیا پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا تو جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا اللہ ہی نے پیدا کیا لیکن پھر اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کی عبادت میں شریک کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ایک آدمی کو ہم نے اس پہ جملہ کیا لکھا ہوا ہے ایمان کو شرک کی گندگی سے پاک کرنا واجب ہے واجب کے معنی لازم ہے لازم ہے ہے یہ تو بھی چلتا نہیں تو بھی نہیں لازم ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان کافی ہے دیکھیے اب ہم اپنا جو آرگینٹ ہے جو بولنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ اب اس پہ ہم ایک ایک اسٹیپ پہ آ رہے ہیں یعنی ایک آدمی یہ کیوں یہاں پر ہم کہمجیے ایک آدمی سے ہم کہیں گے کہ توحید ضروری ہے اپنا عقیدہ صحیح کرو بولے ہم اللہ کو مانتے نا ہم کا اللہ کو نہیں مانتے آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار اللہ کو پھر بھی بول رہے ہیں ہم کو عقیدہ صحیح کرو اللہ کے بارے میں اپنا عقیدہ صحیح رکو ارے اللہ کو مانتا ہوں میں لیکن آدمی اللہ کو ماننے کے باوجود ہو سکتا ہے کہ نہیں مشرق اللہ کو کافی ہوا کیا معاملہ کچھ اور باقی رہتا ابھی تو مشرق ہوئے ایمان لانے کے بعد کچھ اور گڑبڑ کی تبھی تو مشرک ہوئے معلوم ہوا اللہ کو ماننے کے بعد بھی آدمی کچھ ایسا کرتا ہے جس سے اس کا ایمان کام نہیں آتا ہے اور وہ کیا ہو جاتا ہے کیا حکم لگتا ہے اس کے اوپر کیا لیبل لگتا ہے مطلب اللہ کو ماننے والا بھی مشرک ہو سکتا ہے تو اس لیے ہم نے اس میں جواب میں کیا لکھا اس میں ہیڈنگ کیا ہے ایمان کو شیخ سے پاک رکھنا چاہیے کیونکہ وہ لوگ ایمان لا کے بھی شرک کیے تو اللہ نے ان کو قبول کیا ان کا ایمان ان کو بچائے گا تو ایمان کو کس سے پاک کرنا ضروری ہے شرک سے پاک کرنا ضروری ہے تو ایمان میں کیا شامل ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ عقیدہ صاف کرنا ضروری ہے تو یہاں اہمیت آتی ہے کس چیز کی توحید صرف اللہ کو ماننے کا نام توحید ہے کہ نہیں ہے دیکھیے کوئی آدمی جواب دیا آپ دیکھیے صحیح ہے کہ غلط ہے بتائیے مجھ کو اللہ کو ماننا توحید ہے ہے ہے کہ نہیں نا ہے کہ نہیں ہے کتنے لوگ بولتے ہیں کہ ہے اللہ کو ماننا توحید ہے ٹھیک اور وہ لوگ مشرق کیوں بنے صرف میں نے صرف بولا تھا فرق یاد رکھیے اللہ کو ماننا توحید ہے کہ نہیں ہے کون لوگ بول رہے ہائے ٹھیک ہے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے یا صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہیے تو پھر توحید صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے یا اللہ کی عبادت کرنا ہے تو صرف کے بغیر ہوگا کہ کام چلے گا سمجھ میں آیا صرف اللہ کو معبود ماننا توحید ہے اللہ کو بھی معبود ماننا سمجھ میں آیا دیکھیں دو جملے میں بتا رہا ہوں اللہ ہی معبود ہے ہی سنیں گے ہی اللہ ہی کو معبود ماننا چاہیے اور اللہ کو بھی معبود ماننا چاہیے بہ وال کتنا فرق ہے ही और भी में बोले क्या थोड़ा सा तो फर्क है लेकिन ही का भी हो गया तो क्या हो जाता शिर्क समझ में आए फर्क तो मुशर्की अल्लाह को माबूद मानते थे क्या नहीं तो वो ही वाले थे या भी वाले थे ही वाले थे अपने को पूरी पब्लिक को भी से किस पे लाना है भी। भी। समझा ऐसे समझता जल्दी तो ऐसा चुटकुला बने तो बहुत जल्दी समझ आता पब्लिक تو ان لوگوں کا قصور یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے لیکن توحید والے نہیں تھے تو ایمان کافی نہیں ہے ایمان کون سا ہونا چاہیے توحید والا ہونا چاہیے صرف اللہ کو ماننے سے بچ جائے گا کوئی بولے سب کا مالک ایک توحید ہے سب کا مالک ایک بولنے کے بعد بھی کچھ باتیں اور بچ جاتی ہیں ٹھیک ہے مالک تو وہ ہے عرب کے لوگ نہیں مانتے تھے اس کو مالک مانتے تھے اور سب سے بڑا کس کو مانتے تھے عرب کے لوگ لیکن عبادت میں اللہ کے ساتھ کیا کرتے تھے شریک کرتے تھے آئیے دیکھیے ان کا شرکیہ تھا وہ آگے دیکھیں گے اس سے پہلے اللہ نے ایک اور چیز بتائی اسی بات کو دوسرے الفاظ میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ سمجھ میں آ یہ سمجھ میں آ تو اس آیب سے ہم نے کیا سیکھا اما اختر اللہ وحم شریک نمبر ایک بتا رہاگوائس نہیں اگلی بار پوچھوں گا میں پوچھوں گا اس کو آنا پڑے گا ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرق ہیں نمبر ایک یہ عرب کے لوگوں کے بارے میں مکہ کے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے نمبر دو اس ہاتھ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے اللہ پر ایمان لاتے تھے لیکن تین اللہ نے بتایا اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی وہ مشرک ہیں معلوم ہوا کہ ایمان لانے والا بھی مشرک ہو سکتا ہے اس لیے ضروری یہ ہے کہ ایمان کو کس سے پاک کیا جائے یہی جملہ ہمارا ہے سمجھا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے الدینہ آ منو ولمسو ایمان ہوں بے زل لہم الم و صحیح ہے कौन سی آیت ہے یہ سورے الام آیت نمبر بیاسی بیاسی ہے اب دیکھیے اس کو کیا ہے الینا وہ لوگ آ من جومان لائے اور لم نہیں کیا نہیں کیا یل بسو ملاوٹ نہیں کی لبز مکس اپ کرنا لم یل بسو ایمان ان کے ایمان کو بز المین ملاوٹ نہیں کی ایمان کی کس سے ظلم سے یعنی ایمان میں کیا نہیں ملایا ظلم الا تو وہ لوگ ہیں کیا لہم ال لهم ان کے لیے المن امن امن جس کو ہم بولتے ہیں امن ڈر نہیں ان کے لیے کیا ہے امن ہے وہ اور وہ ہیں کیا مدون ہدایت یا اتنا سمپل ہے سمجھا قرآن نہیں سمجھتا نا بہت ڈینجر کتاب بہت قرآن نہیں سمجھتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں ملایا ایمان میں ظلم کو وہ ہیں ان کے لیے ہے ایسے لوگوں کے لیے ہے امن اور وہ ہیں ہدایت یافتہ اس حاط میں اللہ نے دو لفظ استعمال کیے فضیلت کے یا تعریف کے نمبر ایک ایک وعدہ ہے کیا ہے اولائک الام ایک وعدہ ہے کس چیز کا امن کا اور ایک لیبل ہے ان کے اوپر کیا ہے وہ موخت امن کس چیز سے ان کے لیے امن ہے یہ وعدہ ہے اللہ کی طرف سے یعنی وہ امن میں رہیں گے یعنی کیا مطلب محفوظ رہیں گے کسی سے محفوظ رہیں گے جو شرک نہیں کریں گے وہ شرک سے محفوظ رہیں گے نا تو یہ کچھ اور چیز ہے وعدہ ہے اللہ کے عذاب سے اللہ کا عذاب کہاں آ سکتا ہے گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی اور تو دنیا میں چھوٹا ہوتا ہے آخرت میں وہاں ہوتا ہے تو ان کے لیے امن ہے ایک وعدہ یہ ہے نمبر دو ان کے اوپر لیبل کیا ہے اللہ کی طرف سے ہدایت جانتا ہے معلوم ہوا کہ ہدایت ذریعہ ہے دنیا میں اور امن اس کا بدلہ ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے نزدیک کون لوگ ہدایت پر ہیں یہ اللہ نے بتایا ہے اللہ کے نزدیک کون لوگ ہدایت پر ہیں اللہ نے یہاں بتایا ہے نمبر دو امن کس کو ملے گا اللہ کے عذاب سے اللہ نے یہاں پر بتایا تو بہت امپورٹینٹ چیز ہے یہ یعنی دو چیزیں ہدایت پر کون ہے اور امن کس کے لیے ہے اتنی بڑی بات اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے بہت سارے بولتے ہیں کیا تو, ہی تو, ہی تو ہی؟ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں اللہ کے نزدیک کون لوگ ہے جن کو امن ملنا چاہیے یہ دو چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں زندگی میں انسان کی رہبری اور حفاظت دو چیزیں اللہ کی طرف سے کون ہے یہ چلیے دیکھتے ہیں اللہ وینو خالی اتنا ہے کیا اللہ دین امنو الا اک الحم المن جو لوگ ایمان لائے وہ لوگ کیا ہیں ان کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہیں اتنا ہے کیا ادھر ایک ایک کیا ہے ادھر کنڈیشن آیا واپس کنڈیشن شرط کس کو بولتے ہیں کنڈیشن کو بولتے ہیں اور کنڈیشن کس کو بولتے ہیں شرط کو بولتے ہیں گھر صاف کرنے کا تو وہ روم میں جانے کا وہ روم صاف کرنے کا روم میں آنے کا کنڈیشن کس کو بولتے ہیں اس کے بغیر وعدہ نہیں ملے گا شارٹ میں بولیے اس کے بغیر وعدہ نہیں ملے گا تو اس کے بغیر وعدہ نہیں ملے گا ایسا کیا ہے جس کے بغیر وعدہ یہ پورا نہیں ہوگا کیا ایسا المنو تو یہ تو اہم نہیں ہے کہ نہیں بول اہم ہے لیکن اس کی یہ کیا ہے تو خالی ایمان لانا کافی ہے آگے کنڈیشن آ رہی ہے سو اس میں ملاوٹ نہیں کی کس چیز کی اپنے ایمان کو کس سے نہیں ملاوٹ کیا ظلم سے اپنے ایمان کو ظلم سے مکس اپ نہیں کیا اپنے ایمان نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی تو ان لوگوں کے لیے امن ہے دنیا اور آخرت میں اور وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ کے نزدیک تو یہ ظلم کی ملارت کرنے کے بارے میں صحابہ کو بخاری کی روایت ہے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ظلم تو آدمی سے ہو جاتا ہے کبھی بھی بچوں کا حق نہیں دے پاتا ہے کبھی پڑوسیوں کا کبھی رشتہ داروں کا اور کبھی کسی کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے کبھی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور ابا نا غلط نہ تو آدمی اپنے اوپر کبھی کبھی ظلم کرتا ہے اپنے آپ کو وہ تکلیف دیتا ہے جو شریعت نے اس پہ نہیں رکھیے کبھی گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے انجام کے اعتبار سے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس گئے آپ اس کو سمجھیے اور اس میں کئی باتیں میں سمجھاؤں گا اس کو یاد رکھیے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے پاس گئے کہا اللہ کے رسول لم یا غل نفس ہم میں سے بھلا ایسا کون ہوگا جس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا ہے یعنی صحابہ کے بولنے کا مطلب کیا تھا سبھی تو ظلم کیے کچھ نہ کچھ ظلم تو ہر ایک سے ہوتا ہے تو پھر یہ تو کوئی بھی فٹ بیٹھتا ہے اس میں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کے نیک بندے ہیں اب دال ہے نیک بندے لکمان کا قول نہیں سنا انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا تاکید کرتے ہوئے کیا جملہ ہے دیکھیے آپ کے نوٹس میں غالب نہیں ہے یہ یا ابن لا تشرق بلا ان نشر کا لوین یا اے بنیا میرے بیٹے اے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ مت کر تو شرک اللہ کے ساتھ ان یقینا ان شرک یقینا شرک یقینا یقینا ہے ظلم بہت ہی سنگین بڑا عظیم بڑا عظیم پوزیٹو سینس میں بھی آتا ہے اور نگیٹو سینس میں بھی آتا ہے بوتان ان عظیم بہت بڑی بہتان ہے بولتا ہے نا آدمی تو بڑا برا چیز بھی ہو سکتی ہے تو شیر کیا ہے یقیناً اب یہاں پر دیکھیے ان یقیناً ظلم یقین ظلم یقیناً یقیناً دو بار ہے عربی زبان میں لام بھی تاکیب کے لیے آتا ہے اور انا بھی ہے ایسا آتا ہے تو دو جگہ آیا ہے اس طرح تو اے بیٹے اللہ کے ساتھ ہر شرک مت کرنا کیونکہ دیکھ یقیناً شرک ظلم کیا ہے شرک کیا ہے شرک بہت بڑا ظلم ہے تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر قرآن بال کی ہے یعنی اس ایک اصول ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں کیا کیا سامنے آ رہا ہم پہلے کچھ خارجی چیزوں کو لیں گے پھر اصل پوائنٹ پہ آئیں ٹھیک ہے اس کو سمجھیں گے ہم لوگ نمبر ایک, ایک آیت جب نازل ہوئی صحابہ کو آیت سمجھی نہیں کچھ صحابہ کو آیت نہیں سمجھ کس کے پاس گئے اور کہا اس کا وہ مطلب جو سمجھے تھے ہم میں سے کون ہے ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے, تو اس میں ہم لوگ نہیں آئیں گے پھر یعنی یہ جو فضیلت ہے اس میں یہ جو بتایا گیا وعدہ ہم کو شاید نہیں ملے گا پھر ہم میں سے تو ہر ایک آدمی کو اتنا کچھ ظلم کیا ہوا ہے آپ نے کیا کہا آپ نے کیا, کیا چیز بیان کی ان کے سامنے وہ آیت تب تک نازل ہوئی تھی کیا نہیں ہوئی تھی نا بتایا گئی سب نازل ہوئی تھی تو نازل ہوئی تھی تو آپ نے پچھلی آیت جو نازل ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ کیا اور یہاں ایک لفظ آ رہا ہے اپنے ایمان کو ملایا نہیں کس سے اور یہاں اللہ نے کیا فرمایا کیا چیز ظلم ہے آپ نے بتایا یہاں پر ایمان میں ظلم ملانے کا مطلب کیا کون سا ظلم ہے شرک ہے تو اب اس آیت کو ہم پڑھیں گے تو تفسیری طور پر کیسا پڑھیں گے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملا یعنی اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملایا تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہیں تو اب اس سے بات معلوم ہوئی کہ آدمی اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ نہیں ہوتا ہے چاہے اللہ کو مانے اگر وہ شیر کرتا ہے تو سمجھ میں آئے ایمان لا کے بھی آدمی مشرق ہے وہاں آپ نے پڑھا اگلی آت سے معلوم ہوا ایسا آدمی ہدایت پر ہے ہی نہیں جو اللہ کو مانتا اور شرک کرتا مطلب وہ ہدایت میں نہیں ہے اور ایسے آدمی کے لیے کیا ہے وعدہ ہے اللہ کا امن کا دنیا اور آخرت میں تو ایمان لا کی بھی وعدہ نہیں ایمان لا کی بھی ہدایت یافتہ نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں ایمان میں کیا ملاوٹ ہے اس کی ہے تو اب معلوم ہوا وہ پوائنٹ جو ہم نے دیکھا تھا کہ ایمان کو شرک کی گندگی سے پاک کرنا لازم ہے سمجھ میں آیا یعنی ایمان لانے کے بعد کام بچتا ہے کہ ختم ہو گیا ایمان لا گئے ہو گئے ختم کیا بچتا ہے کیا کرنا پڑے گا آپ اپنے ایمان میں شرک کو ملنے سے روکتے رہنا پڑے گا کب تک چھبیس جنوری تک ہے نا نہیں سوری پندرہ اگست کب تک کیا بارہ ربیولہ بولتے آخری سک مرنے تک کس پہ جمنا پڑے گا توحید پر اور ایمان میں معلوم ہوا کہ ایمان میں شرک ملنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو ایک کام موت تک باقی ہے کیا ایمان تو لائے اب اس کے بعد کام شروع ہوا کیا پہلے سے اب بتائیے مجھ کو بتائیے آئے کیا بتا جو لوگ ایمان لائے اور تو مطلب ایمان لائے اب دوسرا کام کیا ہے ایمان میں کیا نہیں ملایا تو اب یہ ایمان نہیں تھا اب ایمان آیا ایمان لائے اب اس میں کیا مل سکتا ہے تو اس میں شرک آگے ان کو روکتے رہنا پڑے گا اس کو لے کے رکھنا پڑے گا اپنے پاس شرک ملنے تو یہ موت تک ایک مسلمان کے لیے کام اللہ کی طرف سے باقی ہے اس لیے ایمان لانے کے بعد کام ختم نہیں ہوتا ہے کام شروع ہوتا ہے سمجھ میں آیا ایمان لائے بے فکر سو جا کے اب تو کام چالو ہوا اب جیب میں آیا کچھ تیرے چور اب لگے گا تیرے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے بنے لوں گی پہ لگے گا چور اس کے پیچھے جیب ہی نہیں اس کے پیچھے جا کے کیا ملنے والا اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے تو شیتان کو اس سے چھیننے کا کیا چھینے گا اس سے پتا لیکن اب اس کے پاس ایمان آیا وہ دین پر آیا اب اس کے پیچھے کون لگے گا ڈاک وہ ڈاک کا ڈاک بہت اہم آئے یعنی تھے جتنا ہم گور کرتے جائیں بات واضح ہوتی ہے. تو ایک بات معلوم اس آیت سے کئی باتیں معلوم ہے ایک اللہ نے اس میں ایک لقب دیا ایک وعدہ کیا لقب کیا ہے ہدایت یافتہ ہے اور وعدہ کیا ہے دنیا آخرت میں امن ان کے لیے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں کون لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد ایک اور کام کریں دوسرا کام کیا ہے ایمان میں شرک کو ملنے سے روکتے رہنا معلوم ہوا کہ اگر ایمان لایا چلیے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد شرک ملا اس کے ایمان میں تو پاس ہوا کہ فیل ہوا اس کا ایمان مقبول ہے نہیں اس لیے عقیدے کی اصلاح کرنا کیا ہے ہم کیوں بار بار عقیدہ کہتے ہیں ایسا آدمی اگر ایمان لا کے بھی اگر اس میں شرک مل گیا تو ایسا آدمی نہ اللہ کی طرف سے اس کو امن ملے گا آخر میں دنیا میں نہ ایسا آدمی ہدایت ہے. وہ ہدایت ہی نہیں ہے سمجھا تو آج بہت سارے مسلمان اب یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کا حاصل کیا ہے بہت سارے لوگوں سے مسلمان بھائیوں سے جب ہم کہتے ہیں بھائی اپنا عقیدہ صحیح کرو یار کیا عقیدہ عقیدہ لگاتے لوگ اللہ کو مانتے نا بھائی رسول کو مانتے نا اور کیا چاہیے تم کو سمجھ میں آئے تو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں رسول پر ایمان لاتے ہیں لیکن اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں بزرگوں کی قبروں پر اب اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ چیز کیا ہے شرک ہے کیوں اس لیے کہ دین کا علم نہیں ہے ایمان تو معلوم اللہ پر ایمان ہے اللہ پہ ایمان لارہا ہے لیکن شرک کیا ہے اس کو معلوم ہی نہیں اس وجہ سے اس شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ کے وعدے سے محروم ہو جاتا ہے اس آیت کے ذمن میں جو بات میں نے کہی تھی اب اس کو بھی سمجھیے کہ قرآن کی آیتیں بعض اوقات صحابہ کو بھی نہیں سمجھتی تھی اس لیے خالی عربی آ گیا تو چلتا وہ لوگ کون سی زبان میں بات کرتے تھے عربی آ کے بھی قرآن سمجھا تو صرف عربی آنے سے سمجھ سکتا ہے ذرا یہ بتائیں یہ اسلام کی جو تاریخ ہے اس میں جتنے بھی فرقے گمراہ تھے وہ کون سی زبان بولتے تھے تو عربی آنا کافی ہے تو صحابہ کہاں گئے سمجھنے کے لیے تو قرآن کس کو زیادہ سمجھتا تھا سب سے آج ہم کو قرآن نہیں سمجھا تو کیا کرنے کا سمجھ میں آیا اپنی طرف سے سمجھنے کا نا اس کو قرآن سمجھنے کے لیے کیا آر بھی تو بس ہو گیا نا اپنے کافی ہے نہیں تو آج بہت سارے لوگ جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن کے صحیح فہم سے کیا ہو جاتے ہیں محروم ہو جاتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس کے صحابہ بھی محتاج تھے وہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا جس کو ہم کہیں گے تقہیم. ایکسپلینیشن جس کو آپ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اس کے بغیر قرآن آدمی نہیں سمجھ سکتا بہت سی اہم چیزوں کے سمجھنے میں کیا کر سکتا ہے غلطی کر سکتا ہے اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم سنت کا بھی اہتمام کریں تو یہ بات سمجھ میں आ गई سمجھ میں آ گئی اور ایک چیز دیکھیے یہ بہت سلو تو نہیں جا رہے ہم لوگ سلو جا رہے, صحیح جا رہے ہیں کہ صحیح, صحیح جا رہے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں ہم جلدی جلدی کریں گے کچھ چیزیں جن کو ہم کو بہت چبانا پڑے گا نہیں تو بد ہزمی ہو جائے گی <laughs> اور کھانے کی بد ہزمی سے ڈینجر کون سی ہے <laughs> اس کے بعد آدمی کیا کرنے لگتا پھر گڑبڑ کرنا شروع کرتا ہے واقعی صحیح طور سے باتوں کو اگر نہیں سمجھا تو عام دروس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا عام درست میں ابھی دیکھیے یہی دو آئے ہیں یہ پچھلا اگر کوئی درس ہوتا ہے اتوار کا اس میں کتنے ٹائم میں ہو جاتا ہے دس منٹ بہت ہو گیا پندرہ منٹ بہت ہو گیا لیکن واقعی اس کو سمجھنا جو ہے وہ حق رکھتا ہے کہ ان انایتوں کو ہم سمجھے کہ واقعی اللہ کے وعدے کی ان کے لیے اور ہم کیوں عقیدے کی بات اتنی کر رہے ہیں تو بہرحال اب دوسرا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وما اور سلام ان قبل رسول انہ اللہ انا فہبول دوسرا پوائنٹ کیا ہے تمام رسولوں کی دعوت کیا تھی توحید تھی سارے رسولوں کی دعوت توحید تھی سارے رسول ایک ہی دعوت لے کر آئے کوئی کون سے رسول ہیں جو الگ دعوت لائے نام بتا سکتے ہیں آپ نہیں معلوم آپ لوگوں کو ہے ہی نہیں سب تمام رسولوں کی دعوت کیا تھی توحید اس کے سوا اور کوئی دعوت تھی ان کی سر نہیں بول رہے پھر نماز کی دعوت کون دیا جیسا پوچھے سب توحید کی دعوت تھی یعنی سب سے اہم اور پہلی دعوت کون سی تھی لیکن اس کے علاوہ بھی دعوت تھی اس کے علاوہ نماز کا حکم تھا اس کے علاوہ زکوٰۃ کا حکم تھا اور بھی احکام تھے لیکن پرائمری دعوت جس کو آپ کہیں گے بنیادی دعوت سب سے اہم دعوت مرکزی دعوت تو وہ کون سی تھی سینٹرل دعوت کون سی تھی سب سے امپورٹنٹ دعوت کیا تھی تو یہ سب سے یہ, یہ ہونا ہی ہونا ہے یہ کام ہونا چاہیے توحید کی دعوت چھوڑ نہیں سکتے سارے رسولوں نے سارے رسولوں نے کیوں دی اس کی دعوت آپ بتائیے ذرا تو کیوں تھا ارے بھائی کوئی مقصد کیوں کوئی کیوں ایسا ہاں پیدا اپنی عبادت کے کی لیے کیا ہے اس لیے سب کی دعوت کیا تھی تو ان کی دعوت عبادت کی تھی یا توحید کی تھی عبادت کی تھی اللہ کی بھی عبادت کرو بولتے تھے وہ لوگ اس کی کر رہے اس کی, رہے کی, سب کی اللہ کی بھی کرے تو کیا برا ہوں گے تم ایسا بولتے تھے کیا بولتے تھے ترجمہ کون پڑھے گا اس کا نہیں پڑی تو آپ سے پہلے رسولوں کو یعنی اس میں کئی باتیں اللہ نے بیان کی وما ارسل نام ان رسول وما ارسل من قبل کا من رسول الا اللہ نو لا اللہ الا انا فاگل ٹھیک <تصفح> ہے وما اور نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا من ر... من قبل کا آپ سے پہلے مین سے مین رسول رسولوں میں سے کوئی رسول الا مگر یہ کہ نو ہی ہم وحی بھیجتے تھے الیہی اس کی طرف ان نہ کہ لا نہیں اللہ کوئی معبود حقیقی الا سوائے انا میرے فعبدون تو تم میری ہی عبادت کرو ف تو پھر اس لیے پس لہذا تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا اور آپ سے پہلے جو بھی رسول ہم نے بھیجا تو اس کی طرف یہی پیغام بھیجا یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو پھر تم میری ہی عبادت کرنا کسی اور کی نہیں یعنی اللہ نے یہاں پر بتایا کہ اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے تو ہر ایک کی طرف ہم کیا بھیجتے تھے پیغام تو یہ تو لوگوں کے کی لیے کہاں ہے تو رسولوں کے لیے ہے کہ نہیں لوگوں کے لیے ہے یا رسولوں کے لیے ہاں ہاں رسول کے معنی کیا ہے رسول کے مانا کیا ہے پیغام لے کر جانے والا جس کو کوئی پیغام دے کر بھیجا جائے تو اللہ کی طرف سے جو رسولوں کے پاس پیغام آتا ہے وہ کیوں آتا ہے تو یہ واقعی کس کے لیے تھا پیغام رسولوں کے لیے تھا نہیں تھا نا رسول کے لیے بھی تھا اور لوگوں کے لیے بھی تھا کیا پیغام تھا ان لا اللہ اللہ ان انا میں یعنی اللہ تعالیٰ کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے فیبدون تو پھر کیا کرو تم یہاں پر فیبودون جو ہے فیبود ہے اصل میں تو نی یعنی میری فیبود تم عبادت کرو کس کی لیکن عربی زبان میں جب نی اخیر میں آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے جیسے وما خلقت اللہ لیکن وہ کیا ہے لیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے یہ معنی ہے اس کے عربی میں ایسا لکھا جاتا ہے قاعدہ یہی ہے تو ہم نے جو بھی رسول آپ سے پہلے بھیجا اس کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ ان اللہ اللہ انا اللہ اللہ انا لا الہ الا انا اس کے کیا معنی ہے یعنی انا سے مراد کون ہے یہاں پر اللہ تو یہ کیا ہوا اصل پیغام کیا تھا لا الا اللہ ایلاللہ. اچھا معلوم ہے یہ پیغام صرف ہماری امت کے لیے نہیں تھا لا الا اللہ کس کے لیے تھا کوئی ایک رسول بھی ایسا گزرا ہے جس کے پاس یہ پیغام نہیں آیا سارے رسولوں کو یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت کیوں تھی بالکل صحیح ہے آپ بتائیے آدم علیہ السلام کا جب واقعہ اور شیطان نے کیا کہا تھا اس کو بھول جاتے اکثر اس نے کیا کہا تھا میں ٹھیک ہے وہ ہو گیا سب چھٹّی ہو گئی اس کی اس کے بعد کیا بولا اب تو اس کی تو کیا کروں گا میں اس کی ضروریت کو بہکاؤں گا کیسا بہ کاؤں گا سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا اور کیا کروں گا لین فل اور لم اجمعین میں زمین میں ان کے لیے برائیوں کو خوبصورت اچھا بنا کے پیش کروں گا اور ان سب کو بھٹکا کے رکھ دوں گا سوائے تیرے کچھ بندوں کے جو تیرے بندے ہیں اسی لیے اللہ نے کہا انباد اللہ سلطان میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا میرے بندے جو صرف میرے بندے ہوں تو اس بارے پہ نہیں چلے گا تیرا زور تو شیتان نے کہا تھا کہ میں ان کو برائی خوبصورت بنا کے بتاؤں گا اور گمگرا کر دوں گا سب سے بڑی برائی کیا ہے آپ بتائیے شیطان جب دشمن ہے اور وہ کبھی دشمنی چھوڑنے والا ہے کوئی آدمی چلو اس سے اخلاق سے پیش آئیے ہو سکتا اس کا دل بدل جائے ہونے والا ایسا ایسا ہونے والا ہی نہیں ہے کتنا بھی کچھ کرو وہ سدھرنے والا نہیں کیوں نہیں کس نے بتایا یہ کوئی آدمی بیٹھو لے شیتان بےچارا وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے اس کو بھی جنت میں ڈالا تو ہوتا کیا دعا بھی شروع کرے اللہ سے اللہ شیطان کو جنت میں ڈال دے سب گئے تو کیا ہوتا جنت میں تیرے پاس بہت ہے。مانگ سکتے دعا اللہ نے کہا ان شیتان شیتان تمہارا دشمن ہے دشمنی بنا رکھو اللہ نے کہا اس کی دوستی کی دعا کرو اس کی سدھرنے کی دعا کرو بلکہ کیا دعا سکھائی اس سے اللہ کی پناہ مانگو اس سے اس کو کچھ کر نہیں سکتا کوئی تو شیطان جب گمرہ کرے گا تو چھوٹی گمراہی میں ڈالے گا کہ بڑی اس کی کوشش تو یہ ہوگی کہ ایک دم ہی برباد ہو جائے کہ یہ بچے ہی نہیں بچے ہی نہیں تو ایسا کون سا گناہ ہے جو ایک دم ہی برباد کر دیتا آدمی کو ہر دور میں لوگوں کو شرک خوبصورت کر کے دس نسلوں تک ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب لوگ توحید پر تھے آپ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی بھی ہم لوگ اس میں دیکھیں گے زمن میں, کہ پہلے شرک تھا پھر لوگ نیچر کوئی پیڑ کو پوچھتا تھا کوئی آگ کو پوچھتا تھا انسان نے آگ جلایا آگ دیکھی اس کو لگا رہے کیا عجیب چیز ہے پھر اس کی پوجا کرنا شروع کیا ایسا انسان کرتا گیا کرتا گیا پھر دھیرے دھی لوگ بیٹھے سوچے یہ تو آگ ہے یہ پیڑ ہے یہ جانور ہے یہ سورج ہے تھوڑا سائنس کی تھنکنگ لوگوں کے پیدا ہوئی پھر لوگ پہلے شرک پہ تھے پھر دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے, دھیرے سمجھدار ہوتے گئے تھوڑی اکلا آنے لگی تو پھر توحید والے بن گئے ان میں سے کچھ لوگ صحیح ہے غلط. غلط پہلا دن کون سا تھا انسان کا کیونکہ پہلا انسان خود کون تھا نبی تھا اور نبی, نبی کون ہوتا ہے کس کو بولتے ہیں نبی ماسم. نبی معصوم کو بولتے ہیں نبی معصوم ہوتا ہے لیکن نبی کے معنی کیا ہے خبر دینے والا ہے کس کی طرف سے اپنی طور پر یا اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ب ب ب ب تو نبی کو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے وہی کے معنی خبر پیغام کوئی سیکرٹ میسج جو ایسا سامنے سے نہیں آتا ہے جو خاص نبی کو آتا ہے تو نبی کو اللہ صاحب چیزیں بتایا اور اللہ یہ نہ بتایا کہ اللہ کے سوق کو عبادت کے لائق نہیں ایسا ہوگا نبی کو جو اللہ بتاتا ہے نبی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے تو پہلے نبی کون سے دین پر تھے اور پہلا انسان تو وہ کون سے دین پر تھے تو پر, پر تھے شرک پر تھے تو انسان کے بارے میں آج بہت سارے لوگ ہی جو کہتے ہیں कि इंसान पहले शिर करता था फिर धीरे धीरे सुधरते सुधरते एक पे आया और उससे भी सुधरा तो एक को भी है कि नहीं ऐसे हो रहा ना पचास से फिर होते होते होते एक पे एक से फिर दायरा बनाना शुरू कर रहा उसने बोले सीधी लकीर नहीं लकीर को गोल घुमा के मेरा जीरो अब एक भी गॉड को मानता नहीं सही है कुछ लोग हाँ सही है क्या मैं बोल रहा हूं सही ऐसा है, है पर उसका काम सही है क्या उसका काम सही नहीं تو سارے نبی ایک دین پر تھے اور شیطان آ کے نو علیہ السلام کی قوم میں بزرگ پرستی کی طرف لوگوں کو لے گیا اور بولا ان کے ذرا بت بناؤ ان کے فوٹو بناؤ رکھو ایسا ذرا دیکھ کے ان کو یاد آئیں گی ان کی عبادت کرنا آسان ہوں گا ذرا کرو کچھ تو بھی جذبہ پیدا ہوں گا ان کو دیکھ کے عبادت کر تو ان لوگوں نے کیا کی ان کی تصویریں ان کی مورتیاں بنائی اور مورتیاں بنا کے اپنی یادگار کی جگہوں پر رکھی پہلی نسل نے یادگار کے لیے ان کو ان کی بت اور ان کی تصویریں بنایا تھی لیکن جب بعد میں قوم کے بعد اولاد آئی تو انہوں نے کیا کیے انہی کی عبادت شروع کر دی اس اس میں میں کس کا حق تھا؟ اس میں شیطان کا حق تھا تھا شیطان تو ایک نسل سے آدھا کام کرایا دوسری نسل سے پورا کام کرا دیا تو شیطان ہمیشہ سے ایسا کرتا آیا ہے پہلی قوم کو بھٹکایا کس نے تو یہ ہمیشہ سے انسان اسی مسئلے میں بگڑتے رہے ہیں اس لیے سارے نبی بیسک دعوت کون سی ہے توحید کی وہ ہمیشہ سے دیتے آئے سمجھ میں آیا تو ہم نے یہ سمجھا نمبر ایک پہلے نبی سے آخری نبی تک سارے نبیوں کی دعوت کیا تھی تو انسان میں ایسا پروگریس نہیں ہوا ہے ایسا پروگریس ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے ہوا ہے نا نہیں ہوا ہے ہوا ہے نا پروگریس؟ پہلے کئیوں کو مانتا تھا پھر ایک کو مان پہلے ہی انسان توحید والے تھے پہلے نبی توحید والے تھے لیکن ان میں بگاڑ پیدا ہوا ہے دوسرے دوسری تحقیقات میں اور اسلام کے دعوے میں کیا فرق ہے سائنس بولتا انسان گھٹیا تھا آلہ بنا اسلام ایسا نہیں بتاتا ہے اسلام بتاتا انسان بیسیکلی اچھا تھا اس کو شیطان نے بگاڑا ہے سمجھا اسلام انسان کو اچھا پکڑ کے چلتا ہے سائنس کیسا بتا پہلے خراب تھا ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے سدھرا کتنا سدھرا پوری دنیا میں دکھ رہا ابھی انسان کی بنیاد اچھی ہے بچہ پیدا ہوتا تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے اچھا رہتا ہو ماحول سے کیا ہو جاتا ہو بگڑ جاتا ہے تو اسلام کتنی بڑی بات انسان کے بارے میں کر رہا ہے انسان کو عزت مل رہی کہ نہیں مل رہی اسلام کا کانسیپٹ یہ انسان کے بارے میں کہ بیسیکلی انسان اچھا ہوتا ہے اس کو اس کا ماحول اس کے والدین اس کا سماج شیتان یہ ساری چیزیں اس کو کیا کرتی ہیں بگاڑتی ہیں تو یہ بگاڑ کو دور کرنے کے لیے سارے نبیا اور سب نے کون سی دعوت دی سب سے پہلی اس لیے کہ سب سے بڑا بگاڑ کون سا ہے تو یہ سب سے بڑا بگاڑ ہے ہے صحیح سے وقت ہوگا میرے خیال سے شرک سب سے بڑا بگاڑ اس کے آگے ان ہم اگلے ہفتے کریں گے سلحان کلام بھند سبھی